وقف وس پلا تو على معل الرسل دل رسول وس پلا تو وسل معلا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء اما فاعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ولاترکلوین ول موفتمک وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْسْطَرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ نما وسلموا ملاکت ہوا والسلام ناموسلو سل موتی آل رسول الله سَيِّدِي يَا, يا حَبِيبَ بل سامعین السلام علیکم ہم دو بعد آج اس دعا ہے متلک جلا جلا دی بارگاہ گاہر کہ اپنے پاک بندیاں دے تفائل نا چیز نفس و شیطان دے در و محفوظ فرماوے دوستان خاندان سمت دارائن کی سادت تا فرماوے محرم شریف کا آخری جماعت المبارک ہے اور اجے خطبہ شریف دا موضوع محرم کی رسومات آلہ حضرت بریلوی کی نظر میں اور شیعہ مذہب تو اہل سنت مذہب حق دا دفاع کردیاں اس موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے سنی عوام جیڑی ہے کثرت نال شیعہ مذہب مائل ہو رہی ہے بلکہ شیعہ مذہب شامل ہو رہی ہے اور اس شمولیت دی وجوہات اکتے عوام الناس دی بے دینی جدو دین دی دل دے اندر اہمیت قدر نہ گی تو پھر باوی کسے بھی فرقے کسے بھی ٹولہ جہنمی دے اندر بندہ شامل ہو جائے دے واسطے کوئی مسئلہ ہی نہیں دین جو دے دل چاہیے نہیں تو جدھر مرضی ٹھل جائے دوسری وجہ یہ جنا مقررین ہیں یہ ملونڈے جڑے کربلاد ہے حکایات واقعات بیان کر د جنہ اکثر گلیں جھوٹیاں پر جے کوئی سچی ہوں تے مقصد گندا ہے رونا روا یہ گا مقصد ہے بتف رونا تے بناوٹی رواونا یہ مقصد غلط ہے اس دے تو تکریر نے بڑی تگ پائی بڑی پایا کسرت انج تو ہر گلت فرقے جھوٹے اور بد فرقے کے اندر یہ سننی طبقہ گیا جانا پیا سب تو وا لانتی مرتد ٹولا ہے نیچری کا ادھر یہ زیادہ سکولی طبقہ تو سارا نیچری ہے اور نیچری کی پچھا موٹی سی کہ وہ سارا کٹھے کر کے آ گا سارے ٹھیک نے سب کا احترام کرو یہ سر سید جنوب نے اس دی نیچری تنظیم جماعت دی موٹی نشانی ہے کہ وہ سارے فرقے سارے دا احترام تے سب مل کر کام کرو سمجھ لو خنزیر دا پتر نیچری ہونا اور سرفورتی نسل ہونا کافر مرتد ہونا اسلام تو خارج ہونا نمرا یعنی دی نگاہ مذہب دین تو کوئی شانہ ہوا سارے کا احترام کرو او دی نگاہ کوئی مذہب دین ہو تو پھر تو ونڈ کرے ونڈ وہ نہیں پیا سارے ٹھیک ہیں سب کا احترام کرو سمجھ لو یہ سرتر کے پیچھے چلنے والا یہ نیچری ادھر خیر عمومی طور تے ہوا میرے خیال شاید ہی کوئی بچا ہوے یہاں تو بعد دوسرے نمبر تے نال سنی جا رہے ہیں عوام وہ شیے جو بندیاں تے بھابیا نہیں سنو گے کہ وہ ہو گئے ہیں میں جس علاقے گیا اتے یہ شکایت پائی ہے وہ جی اتنے سڈے بریلوی جی وہ شی پہ بنتے ہیں مہربانی کل میں شورکوٹ تھا اتے میں خود اجل سیک کراون والے شکایت کیتی جی سڈے ہی تر جا کے دس دن ادھر ہوں دسا دنوں تو بعد ادھر آ جاتے ہیں شور منوشورکوٹ پنجی پول اڈے کے تئی گگ چک درس والی پوڑی مشہور ہے اتے جلسہ سی اتوں دے جلسے کرا شکایت کی تھی کہ ادھر دے دے عوام جڑے سنی آئے او دس دن ادھر نے کپڑے بھی اوے پا انہاں دے جلسے بھی نے ہیں یہاں دے بارے کچھ آخیا جی جی اگلے دن میں خانکا ڈوگرا گیا چھاپا والی پنڈ اتنے بھی یہی شکایت اوتے بھی جلسے کراون والے آخیا جی اتوں کے برل بھی جڑے جی نے وہ شی اگ ہوں نے پہلوں آ کے ایک رن آئیے بھابن تھی ادھا پنڈ نے بابی کر لیا کسمیہ پیان آ چھاپا والی پنڈ خان کا ڈوگرا بڑا مشہور پنڈ آگے ایک سر وابن آئی آئیے ادا پنڈ وابی کر لیا رن دکھوں شیے پے بنتے ہیں ملوڈیا کے پوچھو انگلش ٹوپڑ دیا اگریزوں مسلمان کرنا جہاں ایک رن لہ ڈبے یہ ہوں اگریزوں مسلمان کری اتے تک تو یہ عوام پہنچ گئی ہے بھی ایک رن لے, لے, لے جاریا ہوں اس واسطے شیعہ مذہب زیادہ داخل ہو رہے ہیں اور وجہ ہون دی اے ہوئی کہ یہاں دے مقرر جہلان خبیسا نے کسے سنا کے اسے رنگ ڈھنگ دے نے عوام اناس اندر یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ شیع سننے سے کوئی فرق نہیں شیعہ سنیے چ کوئی فرق نہیں اے عوام چڑتال سو روپئے کا آخر ہے جڑی چیزوں محرم کے دنوں شیع آرام سمجھ ان حرام طبقہ آرام جنہاں نو سواب سمجھ کے کرتے ہیں انہوں کاموں برالر طبقہ کا سواب سمجھ کے انہاں انہوں دنوں کردہ گھوڑیاں تھلوں ٹپنا منت لایا اتے بھائی ابدل رشید صاحب نے نال ہی اتنے ورکشاپ والے ہالے میرے خلا نہیں ہونا من کے آج, جی آخی آؤنا آخی آج جی. ہی آخیا انہیں آخیا جی یہ بریلوی شیے بن گئے نا یہاں دیا گلیں میں تمہیں دسا تو ضرور بیان کرڑھا چڑھا گھوڑیا تویز بننے لات دے یا تھلے اٹھتے جتھے تھان لبدی اتے طویل بن چڑھنے تاکہ سا کم ہو جائے پاک حسین دا گھوڑا نکلے پھر دے. دیکھ لانتی پاک حسین دا گھوڑا ہے وہ گھوڑا پتہ نہیں ہے وہ گھوڑا پتہ نہیں کتنے آنا کس حال ہے کسے نام مراد مراسی کسے کسی چنگڑا گھوڑا ہے تو امام حسین دا بے شمار ہوں اے سارا کچھ اے بریلوی ہن کر رہے ہیں تو یہاں آ چکا سب اس واسطے ہاں ایک اور گل نال کہ نا دے ملہ ہو ہیں کرنویر انہیں فتح بھی دیتے ہوئے ہیں کشیوں کی مجلس جانا جائز ہے اسی بھی جانے تو سمجھ جا اتنے چنگی تو بندے آئے بیٹھے ہونگے چنگی امر سدھو تو بھائی ندیر صاحب ہو رہا میں خود ہوسٹیاں محمد خان مفتی مفتی ہے اخا دا, دا تو خود بھی برائلر ہو مفتی محمد خان کادری انہ پہلو مدرسہ ہوں سی جامع اسلامیہ نام کا میانی صاحب قبرستان اج کل اتنے آ ٹھوکر تورا نا ہسپتال امران آسپتال نے یہ ہونا مدرسہ ہے انہیں اتے دو سال پہلو درس سال دو سال پہلوں چونگی تھے اندر کوچا گیا جی دی مجلس جانا چاہیے سکا بالکل جائے, تو بلکل جائے تو کوئی حال نہیں جی میں آپ جانا انہیں انارو ملتان والے جڑے کادمی ہیں انہوں نے شیتان مفتی کا فتوا جا تم میں سنایا الجواب جب کہ ٹی وی دے بارے جب ان پوچھا گیا تو انہیں آکھیا چارے مدمہ دے ہر فرقے کے بندے آ تو وہاں سن کے لوگ فائدہ اٹھا رہے جے ٹی وی نہ ہوگھر اندر تو سارے آلما تمارو جان گی جائے گی دنیا یہ مطلب صاف نکلے بھی انزدیک ساروں سننا صحیح ہے یہ مطلب یہ نو آتے ہیں چکڑ اتوں بھڑا موتریا نہیں تعلیم لانتی اتوں ملیں خندیاں فتوی ہوکری دیا یہ چیزاں نے یہ سننی عوام یہ سات تک لے آتا ہے کہ یہ ہوں صاف سنی بھائی بھائی یعنی کیا مطلب کہ یہاں کے نزدیک دیاں مذہب دباست کفریات تو صحابہ دیا بی پاکاں دیاں بالخصوص سیدہ صدیقہ پاک دی توہینہ گالا کھنا انہوں تے او لفظ بولنے جڑے زبان تے سے سانوں ایمان اجازت دینے ہی نہیں صحاب کرام کے تے جانوروں دے ڈنگر کے پانے تک نبی پاک نے متا کرنا ایک بار امام حسین دا سواب ملتا ہے دو بار کرو حسن دا سواب ملتا ہے تیجے تے مولا علی دا سوا ملتا ہے چوتھے بارہ متا کرو تے حضور پاک دا خود سواب ملتا نوز بلا لانتی مذہب خبیش پلیت ایاشانی شرابی جنہیں اندر ہر قسم دی کھلی چھٹی جو چکڑے دا جڑا پرمٹ ہے وہ بھی انہوں نے مذہب تے ملنا ہے ہے ہوں ان مذہب سنی دا جب اتفاق ہوے گا کہ ٹھیک ہے تو لانتی سنی تے نہ رہے جدو آکے گا بھائی ہے بھائی دا مطلب یہی ہوئی ہے کہ جو یہ ایمان ہے وہ میرا ہے جو یہ مذہب ہے وہ میرا ہے کیونکہ بھائی پیو والوں تو لگتے نہیں ہوں ملبی بھیا نا تو بھی بھائی آخر کا مقصد یہ ہوئی جو انہوں کا مطلب ہے وہ میرا ہے میں انہوں کا احترام کرنا انہوں کے مدد کا احترام کرنا وہ ٹھیک نے اپنی تھان سے لانتی کی مر رہا کی سنی رہا وہ اس واسطے میں اس گل کا انتخاب کیا کہ کی انہ برائلر ملوڈیا میں جت پھیرا تو امام اہل سنت کا جوت ہوے کسی کا کل میری تقریر شور کوٹ سن کے جو میں گم توگ تے سارا کچھ یہ تشوی حوالے والا میں چاہتا ہے میں سب اس جدو جتنا اللہ کلا منظور سی میں بیان کیتا بڑا مجمع سی دنیا سنیا عش شک وہ آخر ہوئے ساتھ بابے بھی آخر پناہ پنجا سال سٹھ سٹھ سال سے وہ آخر ہوئے اب مرے رہے ہیں ہاں سن تو جگا گئے آج جگا دیتے ہی سن سن تو پتا ہی کون انہاں تو ملوڈیا انہاں اتنا آخیا ان آخیا دلے بن چکے بےمان بن چکے سڈے ہی ادھر جاندے نے ایک دوسرا آخے دس محرم نو ہر سال اتنے جیتے آ بیٹھے جلسہ ہوں تے حکومت نے شیعہ دی درخواست جلسہ بند کرایا دس محرم فوج پولیس آن کے اصلے دے دور تے۔ انہیں آن کے تو سارے جلسے علاقے جھنگ دے پورے ضلع جنگ کے اندر سنت ملی جب سال چالیاں سالاں پنجا سالاں جلسہ ہوتا سنا وہ سب بند خانے والا ضلع جنگ یہاں دلچ کیسے بھی سنی وول بھی نہیں چل سکتی سنی تو خیر نہ آخا انہوں نے جنہوں دیا نہیں چلن دتی ہاں تے اللہ تعالیٰ ف... میری میں سنی ہوں اللہ تعالی دے فضل میری کیسٹ بھی اتنے چلنے کی پابندی سے بھی کسے دس اور تو علاوہ کسے دے نہیں چل سکتی بھائی پورے ضلع کے اندر بدماشی ویکو اور حکومت کیوں آئی کری انہوں نے جلسے نہیں روکے تے ادھر کیوں آئی خری اس واسطے کہ حکومت نو پتا ہے کہ یہودی شیا بڑا ہی خوش ہے بڑا ہی راضی کیوں کہ یہودی فہاشی اریانی زنا ہر تھان تم کرنا چاہتا ہے تو شیعہ مذہب پہلو چھٹی یہاں دی وقت علی ہکا شام ہی کافی سوڑ ہی کوئی نہیں جنہ دی شام ایڈی لانتی صبح کا کی حال ہو پکی پیڈی گل ہے پکی پی گل ہے تبد بھی دس محرم دا چند دس محرم والا چند چڑھن تو چڑھ داری شیڑی شیع اپنی رنگ کھلی چھٹی دے دیں چلو جاؤ انہیں جاٹے کھڑے ایتھے تک ڈولا کھڑے نے پینیا کھڑی نے کی نقل پہ پاکوں کی کر بلا ہوا پکڑتے ہیں میں لانتی جدو دی ہوئے تے قاتل پاک حسین دے کاتل حسین داتلوں کو اکل آئے تو کی سمجھ ہوں ایمانسو اللہ معافی اللہ تعالی معافی کہا ہی نہیں کہبیس خندیر لانت بوتے تی لانت خندیر اس گلا وہ سارا کتابیں چاہیے پہ ہاں جی تو نہ مطلب ہے تو نہ وہ سچا بندہ ہے وہ شیع ہے رافلی یہ کرتاب ہے جھوٹ ہے وہ دیا روایت نے تے اگر بل فرض میں گل پکڑنا ہویا نہیں اگر بل فرض انج ہوا باللہ من ذالک لکھ پناہ رب کی اگر انج ہویا ہوئے ہوا یزیدی فوج کرنے والی انہوں نے کہ امام حسین آپ تے آپ نہیں کیتا اگر بل فرد انج ہویا ہے تو امام آپ سے نہیں کیتا آخو گے یزیدی فوجیاں کیتا کیوں ہوں کہ لان لانت پی کہ ادھر یزیدی فوج کرے عزت کے خلاف کام عزت اہل بید کے خلاف کام ادھر آپ کرانا کیماقت یہ وہی گل ہے جی میں گل جوڑی ہے بھائی حضرت ویس کرنی پاک سرکار نے بتی تھی کیوں آخ نبی پاک سرکار نو پتھر ماریا کافرہ نے تے دند مبارک شہید ہویا لہذا حضرت ادر تشکر نہیں جب سنیا تو بتی کٹ کیوں ماری ہوں میں اگلے دن اس گل دے حوالے ایک نویں گل ہے۔ اللہ تعالی دی طرفوں آئیے تمہیں ان سنا میں دسو بھائی یہ پتھر ماریا کہیں آ کہ کافر پتھر مار کے دند توڑیا کہ کافر نبی پاک سکار کا دند مبارک کہ کی شہید کیتا پتھر مار کے آ کے کافراں میں کہ مڑ مڑ سوچو کی آدھے پہ جی آ کے کافر میں کہ دسو لانتی کام کافران کا ہویا کہ نبی دی سنت ہوئی یا تے نبی پاک آپ مار دے تے پھر آکھ دے اے نبی دی سنت ہے ماریا کافر نے بنیا کافر نے شہید کافرا کیا دند شریف سنت کافر بھی ہوئی تو ہوں میں پوچھنا عاشق نبی دی سنت ادا کرد یا کافر دی ادا کرد ہے ہوں ایڈا بے وقوف اس کرنی سمجھا جے اس کرنی کافران کا آشک نہیں کہ انہیں سنت ادا کرے اے رسول اللہ کا آشک اور کوئی سابت کرے کہ نبی پاک نے اپنا دند مبارک آپ شہید کیتا ہے میں منن واسے تیار ہوں کہ حضرت ویس ضرور کیتا ہونا ہے جی یہ کام کافرا کیا ہے تو لانتی ایڈا ظلم حضرت حدرت نہ کرو کافر دے پیچھے ہوا اس چلائی کرے جی اس گل ہماکت تے شریعت دی مخالفت پئی کہ پی کسی لانتی شیعہ دی اختراع جھوٹ سے ہو سکتا ہے یہ حضرت ہوا اس کرنی دا فیل نہیں ہو سکتا ایمان نال دسو یہ گل سن کے تا دل مطمئن ہویا بڑا کہ نہیں लाल करते हैं चीक ना मारन तो फिर आखी कै गल कितों क्ड लिया भेजा भी पाल दी है साधी किसे पई है भी बाकी है सब एने चला भी काफी उनकी सुनना था तो वह सदा की गले ने कल गल कितों मैं नहीं क्या मेरे पहला चेते च नहीं सैं अगले दिन छापा वाली तकरीर की تقریر دے ویچ ایک بندے اٹھ کے سوال کیتا ہے کہ جی وہ ماتا میں سابت کرتے ہیں جاب دوں میں جواب دن کا جب سلسلہ شروع کیتا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں سے ٹک وجی گل <تصفح> بوتھے تے لے ایمان دسو میں نہ اج بجتا بوے سے کہ بوتھا سدھا ہی نہیں گھر <تصفح> <تصفح> و کے سجنوں ہوں میں جناب نوں. امام اہل سنت پاک سرکار دے حوالے لسنا دسنے کہ محرم شریف دے اندر آ کام جڑے ہوتے پے ہے تو پھر جڑے جڑے ملیں کرنے والے انہاں نے تو سب تو بعد شیہ مشمار کرنا سنی نہیں شمار کرنا وہ سنی نہیں سنڈے نی یا نیچری نے یا ندوی نے یا شیعہ نے سنی اس لیے بڑے تھوڑے تو عم پہلے نمبر پہ میں گانگ شریف دس محرم جو بیان کر رہا تھا نکاح ہا شادی کا مسئلہ فتح و ردو پہلے وہ اتے اس دا یادہ کرنا اور سنانا پھر ابد توائف دا اتے بعد اندر جو اس گل کے متعلق رد سی پھر سنانا پھر نہ پھر اسے تبصرہ کرتا یہاں دے خلاف بولنا فرد اس واسطے ہویا کھڑا ہے کہ کون دے چھان تھلے آئی کھڑی ہے یہاں دے پیچھے لگی کھڑی ہے نا وہ نبی دے دے پاسے اوندی نہیں پی ملا کھڑا ہے یادی عوام کھڑی دین دیے قبول کر جدو خندیر کا وجود پاش پاش ہوا قوم ان ہاتھوں نکلے گی اسے رسوے کریم دین قبول کر لینا فرد بڑھیا کھڑا ہے یہاں شیتانہ کے خلاف بولنا فتوا رلویا شریف محرم کے اندر نکاح جہا نہیں ہوں گا نکاح دس محرم تو خصوصاً دس نابندی دس تک بلکہ پابندی نکاح نہ کرو کیوں احترام ہے اس بارے امام اہل سنت سرکار تو پوچھا گیا اور پھر لطیفہ ویکو یہ فتوا جی اس لیے حوالہ میں پیش کر رہا ابد الوائف جس مدرسے پڑھا رہا ہے یہ فتوا اتوں ترجمہ ہو کے چھپ رہا ہے جانا زلمان نظامیاں جام نظام لوہاری والا لاہور لواری والا اندر خدا دے دہر ہے خدا سا فضل کی آدا کے قرار شیخ خلاف ہے دے لانت لیندے پی کفر پڑھتے پیکتے پی دے, دے پڑھتے اچھا وہ رکھی کیوں مدر سے مدرسیا کہ پر الفتے وا دلوا سی مر گیا تو دفن بھی اتنے ہوا لندن ہے چودھری دفن ہوا پتہ نہیں میرے خیال سے بارہ اتنے جایا جریا تو اتنے یہ تو پکی گل ہے نا جی پاک علاقے مریا ہے جاتے ہر دم لانتا بارش ہوں اس علاقے مریا تو پھر اتنے دفن ہوا یا جو بھی ہوا یہ اتنے یونیورسٹیاں نے بڑا کچھ مکان نے اپنے ساتھی سارا کچھ ہاں کورما جو ہوئی سارا کچھ یہاں کا اتنے بڑا کھڑا ہے تو جب بڑے ان رکھے کیوں ہے مگر سیال ویکو نیتا بھائی یہ لندن والے پاس رہد ہے تو اتوں چندا چوکھا دیوا رہے گا یہ منو شگرد دس کے گئے انہیں کیا در صاحب ہو گل کی کہڑی اندر چابلیت جہی وجہ رکھ لیا انہیں مہاد واسطے سال کا کئی لاکھ روپیہ چندہ اتوں دیوا مولوی تو شیخ الدیس ہے اچھا ایک لاکھ روپیہ سال دا یعنی تسان تنوں بھی میں دسنا پیا اگر توسان نے لگنا استاد شیخ ادیس شیخ ال قرآن شیخ الفا تو انہ مدرسوں رابطہ کر کے صرف روپیے جوڑ لو جی باوے الف بے سدی نہیں آئی انہیں بنا لینا سارا کچھ بنا لینا ہاں جی فیدے شاہ تقریر کیتی فدا شاہ نہیں شبیر شاہ کا برا وہ فدو شاہ تکریر کی اگلے دن کتے بیٹھے ہو تو کن محرم بےگم کوٹ جاؤ چوک انی محرم ہر سال جلسہ آتا تو دونوں پرا بھی نو گمراہ کرتے تو باقی بھی ماشاء اللہ جن بئیمان ادھر اتنے سارے کٹھے ہوتے ہیں وہ بئیمان کا ٹولہ اتنے کٹا سا جناب تو پھر فدو شاہ نے آخیا میرے بارے ہوں بہلی درد نہیں سنو ارا کی آگے اٹھے کلا ہی لگا فرنا تم رل کے کھا سارے جو کھانے تلا ہی آ کے لگا فرنا چدھر جانا اگ لائی جانا تپائی جانا اور سارے جو پا کھانے تھی رل کے کھی جا چپ کر کے سردی شاید بیان کیا بس جی ہر ایمان نار دسو یہ خبیسا نے کی مذہب نو نچا ہے تو کی تے ایمان بچا جی بے حیا وہ ایمان جی پانڈ نے نہ پانڈ شادیاں رپیے کی خاطر جہی گلے کر سکتے ہیں ایڈے ڈیٹ ہوں وہ یہ بھی اڈے ڈیٹ نے ہوں ایڈی ایڈی بے شرمی کی گل ہے اور اچھا جو پہ خانے سارے پہ کھے توں بھی رل کے کھدی جا کیوں ایے بولنے خلاف آ, اگر تاریف نہیں کر سکتے تنقید بھی نہ کرو تاریف تے تو قابل ہے ہی نہیں میں تاریف کرا مسئلہ ہے کہ تنقید نہ کرو میں ہی سرابا تنقید کے قابل جی تو میں کرنی پہ رہا مسئلہ ہے کہ یہاں کا دعوت دینا کہ رل باقی جو دینے تو بھی کھا دی جا میں کبلا یہاں دے کھان تے بھی لانت بھیجنا ایسے کھان بھی میں لانت بھیجنا میں نہیں آیا اللہ تعالی کام دا دا آیا رب سارا مولا میرے کم لے لو میں اپنی قبر نا میں اتے کھان پی نہیں آیا اے یہ گھر انہیں اتے پاو ہو جہنتی ہوٹل یہاں نسیب میں یہ ہوٹل موتر بھی نہیں کرتا ہوں ایمان دسو سنگیو کیا ایمام میں سننا تو جوت انہوں پھرنا چاہیے کہ نہیں لڑ پھر ویکو لو جی محرم شریف دی شادی محرم شریف دے اندر شادی یعنی اس دے بارے امام اہل سنت تو سوال کیتا گیا پالو میں پالو اگر پہلے اگر بیان رہاں میں اپنی طرف بیان کیتا ہے آلہ حضرت دے فتوے دے حوالے نال میں اج بیان کر رہا تو انو اس گلوں دہرا کے سنانا پیا وا چار سو اٹھاسی سفا جلد نمبر چوی کوی امام اہل سنت سرکار تو پوچھیں گئی تین گل پہلوں تے چوتھی بعد آپ سرکار نے تین ان جب کٹھا تے چوتھی کا بھی نار دہلی گل یہ پوچھی گئی کہ بعض سنت جماعت سنی عشرہ دس محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بعد دفن تازیا روٹی پکائی جائے گی جدو شی تازیا دفن کر لیں گے اس تو بعد روٹی پکاو گے کیونکہ حالے امام باہر امام دی لاش باہر ہالے جی گھر کسی لاش پی ہوں تو روٹی نہیں پکا دفن ہون تو بعد ہی پھر کرنا ہے ہالے تک اصا پریشان آ کہ تازیا دفن کرن تو بعد یہ کام کرتے ہیں پڑھوں جھاڑو ترک بھی نہیں دیں اندر دی بارے دسو امام نوچا گیا کہ دوسرا پوچھا گیا کہ ہوں دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں حال جی میں کچھ جس حال چھ ہالے گام دن نے یہ ہوئی کپڑے رہن تو سانوں کپڑے اتار اتاردے ہالے شرم آئی کہ امام دے دن تے کپڑے ہوتاری یعنی اتنا کپڑے بدلیے تیسرا سوال ہوا بھائی ماہ محرم میں بہا شادی نہیں کرتے ہیں یہ تین سوال انہوں دا جواب آپ نے کٹھا دیا پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام پہلی تینوں باتیں یعنی گم اظہار ہے جھاڑو نہ دینا روٹی نہ پکانی کپڑے نہ بدلنے شادی نہ کرنی یہ اظہار ہے سوگ مناونی سوگ اے فرمایا سوگ ہے تو سوگ حرام ہے یہ مطلب صاف یہ نکلا بھائی یہ تینے کام حرام نے یہ مطلب نکلا نا جب آپ نے جو فرمایا بھائی یہ تینے کام سوگ تے سوگ حرام یہ مطلب یہ نکلے تینے کام اے حرام کام سنیا آئے کھڑے دس محرم تک شادیاں بمبے جڑا لطیفہ سناوا میں یہ گل گنگ شریف بیان کی تھی. دس محرم کو ایس دس محرم میں میں تو اٹھ کے نکل آیا پچھوں جنہیں تھنگیاں سنیا ابد توائف اتے بیٹھا پہلو میاں صاحب اور بقول ان ٹور دتا ہے تے پھر او نے فون کیتا ابو بکر ابو بکر شرکریے نو پھر او نے واپس او نے آکھیا بھائی اینو اٹھاؤ تینوں بہت خیر او ایک لمبا ایک مسئلہ ہے تے جدوں میرے بعد او مغروں بیٹھ کے تھے بولن لگا لگ تھے ہن او میرا اے مسئلہ بیان کیتا سنی کھڑا تھی بیٹھ لے او نے تبصرہ کیتا شروع کرن تو بعد خطاب اپنا خطاب ہے خبیث ہو شروع کرن تو بعد اس سب آخیا بھائی یہ آخر فتوے بکھا پتوے بکھا پا یہ دسو کسی پیو کی لاش پی ہو تو نکاح کرو گے نکاح کرے گا ایسا احترام کرنے امام دا لاش سامنے پی ہوگی کون نکاح کرے گا ایو میں فتوے بکھا ہوں امام نسو یہ جی خبیش کو تصا سنی کی پہلے نمبر سے انہیں امام احمد رضا سرکار فتوے نو صاف ٹھکرایا کہنا تو امام احمد رضا کا فتوا کوئی اپنا نہیں وہ تو شریعت رسول دون اس بئی ایمان نے تمام فکا تمام شریت والے امام کی اس گل شریت نسکرا دے ایتح لکھا پھر تو ایمان دسو کیا سننی وہ آ سکتے ہو جڑا امام محمد رضا دے فتوے فتو ٹھکرائی جائے تو دے کے متحد چھٹکرائی جاوے اتو دلیل ویکھو کی لچڑ لاشا پہ دیاں کسے دے کسی دیاں نکاح کرو گے ہوں ایمان نال دسو کہ ایک ٹانگے کا کوچوان کھو ریڑی بان وہ بھی ایڈی لچر گل نہیں کرے گا کہ کیا امام علی مقام سرکار دیاں لاشاں ہیں پی پوری قوم پورا پوری دنیا کے اتنے مسلمان وسد پوری دنیا کے جتھے جتھے شادیاں نہیں کرتے دس محرم نو سامنے ماموسائن کی لاش پی گی اکڑ کی آدھی پھر چلو بل فرد اگر من لیے بلان کی گل کہ پہ ہے سامنے لاش سوال یہ کہ دس دن محرم دے لاشا باہر نکل آدی دساں دنوں تو بعد وڑ ج یہ دس دن کڈ کون لیا لاشا تو دس دن تو بعد پوری دنیا تے ایڈی چھتی دفنا کون لینا باقی لندنی ملان جنوں لندن اجازت آن جان دی تے تبلیغ دی دینے دین پیش کرنا ہے قومن ہوں یہ ملا کے سر امام حل سنت کا جوتے پھردہ پیا کہ تیرے سینتانی جھوٹے کیسا نہ احترام نہ شریت بنتی شریت ہوے سا مطلب ہوے جا کتابوں کے اندر ہے تو کتابوں کے حوالے تو شرح کے حوالے جو کچھ شرح آتے احترام بھی ہوئی ہے ادب بھی ہوئی ہے نکاح نہ کرنا ہے سو گئے ہے اور اگر اس جس دن کوئی مسلمانہ کا بزرگ فوت ہویا ہے اس دن شادی نہیں کر سکتے سنیاں دیاں شادیاں ہو ہی نہیں کیوں اینا دا مہینہ کوئی خالی ہے نہیں کسے مہینے چ بابا فرید گیا کسے مہینے چمام حسین گئے ہر مہینہ سال دا کڈو کوئی دن خالی نہ ہو سی جس دن دے اندر کوئی صحابی نہ گیا ہوے بیت چوں کوئی مبارک شخص نہ گیا ہوئے. کوئی ولی نہ گیا ہوئے کوئی سچا امام نہ گیا ہو لو تاریخ کوئی دن خالی نہیں ہونا سال پورے دا تو اب, ہا, پر رسلام دسو مبدل تبادلہ تو ویابہ ہوا اچھا انہیں ایک ہوکواس کی جڑی منفنگیاں کیتی دسی کہ انہیں بھی بھی آخیا کہ یہاں دنوں نکاح حرام, حرام کرو گے پتہ نہیں اس طرح ان لفظ بولیا کہ یہ دن نکا ہوا پیو آ کے اندازہ لگا کیا دی کیا دی دو سال پہلوں بیگم کوٹ ہی بھی آخیا تھی جا کرے گا حرام ہی ہوگا <تصفح> لا سدان یہ نے بے یہ پیچھے جمعے پڑو آخیا ویسے مینو میاں نیف صاحب وہ گنگ والے اج من فون تنہیں آخیا یہ پھیرن والی انہیں آڈے لانگ چنگ پایا ارف تین سننے والے سا حق کی گل اونتے سات یہ جتیاں پھیرا لما پا کے <laughs> یہ خدا کا میں دسنا شریعت نہیں دستیڈے میرے نال پائی کھڑے نے ایڈا ویر پائی کڑے نے ملا تبکہ کہ اگر میں یہاں کہہ دیا نا کہ تساں حلال دے جے یہ آدھے گلا تم ہے ایڈے بنا مراد ہاں ایڈی وی میں آپ اپنے پیو دے جے اے نا اے اپنے ایویں ماری جانا جے ویک لو کوئی دلیل ہی نہیں کو محرسبیا جو چاہ گئی او نا مرادو میرے میرے نہل کرنا کمجھ آ رہی نے کوئی نہیں آئی اچھا پھر تو چوتھا سوال اتنے پوچھا گیا کہ حضور محرم کے دن شر صرف امام حسین دی نیاز دن دن دن دن؟ کی نیاز دیتی جاتی ہے تو ہوتی یہ ہی آپ نے پوچھا گیا ان ایام میں سوائے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے ہیں آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے آپ نے فرمایا چوتھی بات جہالت ہے ہر مہینہ ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتح ہو سکتی ہے ڈی جسر مہنگا دو یہ پتا نہیں امام صاحب اپنے علاقے کی گل کر سرف امام حسین بھی نیال پکنی ہے امام ہسن بھی نہیں پکتی اور یہ بھی تو عجیب لتیفا سناوا بھائی کیسی عجیب گل ہے کہ نہ امام حسن پاک کو کوئی یاد کرتا شاد کرتے نہیں نہ بریلوی کرتے نہیں نہ انہوں نے کسی نیال پکا امام حسن پاک سرکار دے وشال مبارک دا دن آئے کوئی نیاد ہونا دی نہیں پکڑی دس محرم ہر کسی نو یاد ہے کہ نہیں بھائی ہوں ایتھے میں پوچھا نا امام حسن پاک کی شہادت کا کیڑا کہڑا کسی نو پتا نہیں ہونا ان دی وجہ کی معلومات نہیں, او علی پاک دا پتر نہیں او نبی پاک دا نواسا نہیں اندر وائر کیوں ہے پر شیا ہے نا شیا وائر ہے کہ حضرت امام حسن نے سلاح کی حدرت معاویہ خلافت سپرد کیتی وہاں نے شہر یہ ناراضگی ہوں وہ او امام حسن کا نام نہ لوگ کا دل یاد رکھنا یاد تہن بھی نہیں کیونکہ ترسان رکھنا نہ انہیں نقل جدو اصل نہیں جب اصل نہیں تو نقل بھی ادھر جو کچھ ہو رہا ہے ادھر وہی کچھ ہونا حالانکہ سن لو میرا عقیدہ کی اور اللہ کے ولییا کا بھی یہ کہ امام حسین جن شان والے ہیں جو کچھ بھی جیویں امام حسین امام حسن تو عمر چھوٹے نے ایویں اقل چھوٹے نے سمجھ چھوٹے نے ہر گل اندر چھوٹے نے امام حسین شانچ فضیلت اقل چ ہر گل امام حسین والوں لکھا درجے وڈے نے اچھے نے یہ سب تاں کر کے میرے نبی پاک سرکار نے حضرت امام حسن پاک نے جہا سلاح کی حدرت نو خلافت سپرد کیتی نبی پاک دی زبان مبارک نے بخاری شریف دے اندر اس کام کی امام حسن دی اسی کام کے اتنے آپ نے تعریف فرمائی سرکار نے صاف فرمایا میرا اے پتر سردار سیدے اللہ تعالیٰ ان قریب انسیدن صدقے اندلار مسلمانہ دے دو بڑے گروہا جماعتہ دے ویچ سلا کرامے دا اے زبانِ نبوت نے حضرت امام حسن دے مبارک فیل دی تاریف کی تھی اے تستہ کہ امام حسن پاک جس طرح امرچ وڈے نے اسی طرح شان بھی وڈے نے اقل شریف وڈے نے تیرا خیال جاوے چی کہ آخ دے حسین پاک خون رسول ہے نا تو حسن پاک بھی خون رسول ہے ہاں حسن حسن حسین حسین حسن, حسن. حسن تے حسین دونوں دے لفظ جڑے نام مبارک ہیں ان بھی, بھی پتہ لگتا ہے پیا کہ اے چھوٹے نے تے وہ وڈے نے کہ ہسن اسم مکبر مقبر حسین مسغرے تصویر کا تصویر دسی گئے اے عربی جو اے دے لحاظ نال سر چھوٹے ہونے سابت پیا کرتا ہے یہ دونوں نام پہ دستے نے کہ جام جی کے اویں کام وہ واقعی وڈے نے اے واقعی چھوٹے نے ہوں میں پوچھنا کہ چھوٹے سرکار یاد رکھ دو بھلے با کہ پایا اور میں کسمیا پہ نہ اگر شیعہ دس مہارا والا کام نہ شروع کر دے یہ روم تے گان والا تھے نہیں ہونا تھے کسی منہ نہ ہی نہیں لے نہ ہی نہیں لے سرف ات ہو رہا ہے اگر اس نیاز پکا ہے نا امام حسن دا نام مبارک پہلو رکھو خطاب کرنے والا وہ پڑھو امام حسن دا ذکر شروع کر بلکہ ساری شرح دیا کتابوں میں یہ ہے کہ محرم دے دنوں دے اندر خالی حسن حسین دا ذکر نہ کیتا جاوے نال انا دے تین صحابہ دا کا رکھیا جاوے انہ دا ذکر کیتا جاوے تاکہ پتہ لگ جاوے لوکاں سے گل کھل جاوے کہ دی محفل نہیں ادھر صحابہ دا ذکر اونہ ہی نہیں بلکہ سنو امام حسین بیٹے نے ایک ابو بکر ایک امر ایک عثمان وہ ایڈے لانتی ہوئے کھڑے نے ابو بکر عمر عثمان جڑے حضرت حسین بیٹے نے داوی کر کربلا کے حوالے کدی وکر نہیں آوں بھائی شی جو نہیں کرنا آسانی شبیر شاہٹ سن کے ابو بکر بکرد اسمان کا دکر آیا کھڑا کہ سن تو سب ہی سنیا علی اکبر کا نام تو ہمیشہ تسان جانتے ہو سونا ای جہاں کا نام ادھر چلتا ہے ہوئی نا باہے ہو ہی نہ باہے وہ ہوسر کتابوں والے پہ لکھتے ہیں امام زین العابدین دا نام ہے جہے بال شہید ہوئے ان چھوٹے انہوں دا نام حضرت عبداللہ ہے تاریخ والے پہ لکھتے ہیں پر شیا جو علی اسگر چیا ہے توڑا ملا ہر سال الی اس گھروں چکوایا ایویں نہیں میرا دل لینی دوبارہ کردا پتہ نہیں کی گل ہے کہ ہسن پاک دے ذکر تو حسین پاک دے ذکر تو ہسن کا ذکر جدا کرو اور انہ دے ذکر تو صحابہ نو جدا کرو یہ میرا دل نہیں گوارا کرتا میں کملی والے ایک ہے رکھیا کرو تاکہ خبیس پلیت مذہب کے جڑ مٹینیاں جان تو مذہب حق جہا وہ بندیا دلان چاہا سمجھ نہیں آئی گل <تصفيق> گئی واری اس فتوے سناو تو بعد ایک اور, اور فتوا توجہ بولو سبحان اللہ کہ انہ ہی دے اندر ہو دن کالے کپڑے پونے کی گل کالا اکثر بریل بھی اس بارے بھی ہلے سنت تو پوچھا گیا آپ ایک بڑی لطیف گل کی اور واقعی کسی سننی امام تو اوی ہونی چاہیے سی جی انہیں کر نے فرمایا سیاہ کپڑا پاؤنا یہ بھی سوگ دی علامت حرام ہے محرم کے دن حرام محرم دن پھر آپ نے ایک اور گل کی یہاں محرم دے کے دنوں گوڑھا سر سبز گوڑھا سبز کپڑا وہ بھی نہ پاؤ کیوں کہ گہرا سبز جڑا جہا ہے نا یہ سیاہی دے نال دلدا ملتا ہوں یہ فر مشابت ہو جانی ہے بدمدم کی بھائی دوروں پا کے گہرا شبد کھلوتا ہوئے تو ویخنے سر بھی وہ لگنا کارا پائی کلا گارا نہیں لیا دن میں گہرا سبز بھی کپڑا نہیں پا چاہیے ہوں دسو بھائی یہ تو سڈیا جڑ پہ وڈینی ہیں جڑے دو نمبر سو جڑی وڈین جہے دو نمبر ہون گے وہ تو آخنگے نہ ویخیے ویکھیے جی دیکھیے یہ ہونا محرم کے دن لا گیا چوٹ نہیں نہ باز آیا ہوں میں گل چار سو پچانوے سفے دے چوی جیل نہ لکھی ہومدار ہاں. کنا سفا چار سو پچانوے آپ فرماند سوگ و ماتم اور تو ہی کو خوب آتے ہیں سنی کیوں کرے ہمارے جاہل سنی بھائی سیاہی سے تو بچے کہ رافضیوں کی مشابہت نہ ہو مگر اس سے قریب تر رنگت سبزی پائی اسے اختیار کیا سبزی جب گہری ہوگی سیاہی لے آئے گی ہلکی سیاہی کو سبزی کہتے ہیں آسمان نیلا ہے اسے اربی میں خبرہ فارسی میں چرخ سبزہ فام کرتے ہیں ہاں جی ہی آپ نے فرمائے سڈے جال سننی کالے تو بچے تو سبز فس گئے امت سر پان اچھا گل سنو بھائی یہ بنے گا وہاں کا جنہیں اسلام دی نشانی سا پاک بنائی محرم دے دن جب لاہ دین گے سر تو ساوی پگ اس لیے بیچارے مسلمان کیم ہون گے تو بڑا مسئلہ پریشانی بن گئے یہ کئی ہے نا میں میں گل پہ کرنا یار امام سنوں کا سب آنا یہاں امام کی باریک نگاہ تو سکتی نال بولو کر سبح اللہ ہوں <laughs> اگلی گل جی سنانی ہے نا اور سنانی ہے آم رواج مرثیے دوڑے مائیے شہادت نامے پڑھنے شادت سنا مام سانو شہادت سنایا جیسا سنایا سدی بیٹھا فلاحوں نے شادی پڑھنی ہے شادت پڑھنے فلا موڑ میں فلا فلا فلا مام میں امام اہل سنت کی سہاگا پی رہا ہے اس جلد نمبر چوبیس کن صفحہ نمبر چار سو چیانوے پہلے نمبر پہ آتے نہیں سر کن اسے یہ پوچھا گیا ہے آپ تو کہ حضور مرثیہ مرثیہ نہیں پڑھتے مرثیہ پڑھنے کا کی حکم ہے سننے کا آپ نے چار سو چھیانوے پہ یوں ہی مرثیہ کے رائج ہیں جڑے چل دے پہ سب حرام و ناجائز ہیں حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن المرافی حدیث میں ہے حضور سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا حدیث جڑا یہ نظامیاپیا اچھا جی تھے میں انہیں حوالہ لکھا میں اندر پڑھ کے سنا نہ پیا اے حدیث نہا رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم عن نبی پاک نے مرفیاں تو روکے اے حدیث کہڑی کتاب عبد الف جس مدرسن پڑھا دے،, دے بچوں جڑی چھاپ کے آئی فتاور ویا ان تھیا آپ لکھ مسن امام احمد بن حنبل حدیث دی کتاب عبداللہ بن ابی اوفا عبداللہ بن ابی اوفا صحابی روایت کرنے والے نے چھپی بیرو بیروت دی المکتب الاسلامی دی تے جلد چوتھی صفحہ نمبر تین سو چونجا حدیث نمبر صفحہ جلد لکھ کے بھیجیے اسے مدرسے نوں یہ نو حدیث نظر نہیں آئی لکھ کے بھیجی فلانی جیل دے فلانا سفر فلانی کتاب لکھ کے گھلی لیکن حدیث نظر میں آ گئی میں سنا دیتی میں سنا دیتی ایک مرفیا مرفیے پڑھنے تو نبی پاک نے نہیں آئی بولو بولو سبحان اللہ ہوں گل وہ آ گئی حدرت جی کہ اسے نواں بداوا کہ یہ عام چل دے پین تقریر خطاب شہادت پہ پڑھتا فلانا شہادت پہ پڑھتا فلانا اس دے بارے تفصیلی فتوہ امام اہل سنت بہت بڑا تفصیلی جلد نمبر چوی تے صفحہ نمبر پانچ سو چودہ آپ نے فرمایا شہادت نام نفر یا نظم شیران لکھے یا شیروں تو بغیر جو آج کل عوام میں رائج ہیں جی چلتے پے اکثر روایات باطلا بہت بے سروپا من گھڑت روایت اکالی بے موضوع پر مشتمل ہیں من گھڑت جھوٹ ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت ہو خا کچھ اور مجلس ملاد مبارک میں ہو خا کہیں اور مطلقاً حرام بنا جائے خصوصا جب کے وہ بیان ایسی خرافات بکوا ساتھ کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو ان دیا گلیں مڑ کے عوام کا کیبے خراب ہوتا جائے کہ پھر تو اور بھی زیادہ ظاہر قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نہ سرما کر امام حجت الاسلام محمد غزالی قدر وغیرہ کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نام پڑھنا حرام ہے اچھا اگے امام صاحب کا فتوا امام غزالی کا وہ نقل فرمایا قال الغزالی وغیرہ الوائد وغیرہ ہی روایت و مقتل حسین وحکایات امام علی مقام سرکار مکتل سنانا ہے سنا او جاوائز دے حرام ہے وہ نہ سنا اے اتنے تک آپ نے فتوا دے کے ہوں اگے پھر وضاحت پہ کرتے ہیں کہ جیسے مقصد ہوم پر بری ہوں آ گئی ہے گل پانچ سو پندرہ تودہ تو ہٹ کے تو پندرہ تہ آ گئے یوں ہی جب کے اس سے مقصود شہادت پڑھن تو مقصود غم پر بری تسنو بناوٹ ہو تو یہ نیت بھی شرانا نامحمود اس نیت نال پڑھنا کہ اے رون رو دا رون نکلے بولن والے دی نیت بھی ہو فرمایا یہ شران محمود طریقہ اچھا ہے ہی نہیں شرع متحرنے غم میں صبر تسلیم اور غم موجود کو جڑا موجود غم میں تازہ حتل مقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ غم معدوم کو بتکلف و زور لانا جڑا ہے ہی نہیں غم اندر سال پورا انہوں پھر نواں کر کے وچ لے ہونا نہ کہ اسے باعث سے و ثواب ٹھہرانا الٹا پھر انہوں آکھنا بھی یہ ثواب پہ کھٹنے مول چدیا اندرو آ گئے اچھا سواپ کٹیا آلہ حدرت فرماندے یہ سواب سمجھنا ہے تے اور واٹا گنا ہے وہ جلسے والے دے آدے نے اللہ سونے آسا حسین پاگ کی کرائیے مروایا سر اللہ اس کا سواب امام حسین بخشی اللہ تالا آن آدھا ہونا ہے کہ سواب امریکی جانا دی لانت ہے وہ تیر بوتھے دا دینا کی کیتی میری شریعت کے خلاف بیٹھا ہے کی پہ یاد لائن کا ثواب امام حسین بخش دے یہ تو امام پہ لکھتا ہے یہ سب بدعات آتے شنی روافظ ہیں جن سے سنی کو احتراز لازم فرماندے نے سب رف دیا شیا بدتا نے بڑیا جہاں تو سنی بچنا, بچنا لا و جہاں تو سنی نچنا پھر میں اکثر دس کے تے سنی بچاو نا بچائی جانا کہ نہیں ہوئے انشاءاللہ شاء اللہ تے تصے تو مراسیاں ہوں ویڑے نہیں نہ لگے اچھا سنو آگے, اگے آپ نے ایک دلیل دیتی ہا شاہ اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے اس رو روان دے اندر تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کی غم غم پروری سب سے زیادہ اہم و ضروری ہوتی دیکھو حضور اقدس صلوات اللہ وسلم و علیہ ولی علی علی کا ماہ ولادت یعنی پیدائشتہ مہینہ وہ ماہ وفات اور وفات کا مہینہ وہی مبا ماہ مبارک ربیع شریف ہے پھر علماء امت وہ حامی نے سنت نے سنت دحافظہ نے شریعت دحافظہ نے اسے ماتم وفات یعنی غم وفات دا غم دا دن نہ ٹھہرایا بلکہ موسم شادی شادی, شادی اے ولادت اے اقدس بنایا اچھا اتنے تک اگے پھر آپ نے امام ابن حجر حاجر حیتمی عربی عبارت سے موضوع تے لیا کے پیش کر کرے پھر گل کی ہوں وہ او سناو والی وہ بڑی پیٹی گل ہے آپ سکار کی بڑی گہری گل ہے تو یہ نہیں لگتا امام کے سامنے سارے کچھ ہوتے سن آپ سرکار نے وہ دروازے بند کر دیتے ہیں سنو سوال اٹھتا ہے روایت ہو پھر شہادت بیان ہو رہے وہ تو کیتی کی گل کی امام اگواہ سنت نے پھر گل لے عوام مجلس خان مجلساں پڑھنے والے عوام ملان اگرچہ بل صرف روایات صحیحہ بر وجہ صحیح پڑھیں بھی صحیح روایت پڑھیں صحیح طریقے تاہم جو ان کے حال سے آگاہ ہے جڑا کہ نہ ملان نہ عوام دے حال تو باخبر بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پڑھنے سے ان کا مطلب کیا ہے یہی بس اور رونا ہوں الفاظ تک غور ہوئے یہ بناوٹی رونا یہو بناوٹی رلا اور اس رونے رے سے رنگ جمانا ہے کہ محفل سے رنگ جم گیا حضرت بولن ہر پاس چیک ہی پکارا سن کوئی حق نہیں سی جی ہو بے روی ہوگی اوہ ایمان وال دسو فلانا بہلی سدیا شہادت تیشو حضرت کوئی اکھ نہیں سی چڑی روتی نہ ہو پوری محفل رنگ بنیا پیا بکراب رو رہا سی انگلے بھی پہ مار دے سن حال دائی پی سی یہ مینو قسم خدا دی گنگ گنگ شریف اے فدا شاہ تشبیر شاہ سارے جے ہوں سن مینو ایک آیا مینو سنن واسطے ان ج ادھر معاملٹ مینو تقریر تو بعد کہ ماشاء اللہ فاہ صاحب آپ آبادی تو شبیر شاہ صاحب اتنے آتے رہے ہیں بڑا مجموعہ سی ایک بار فیدا شاہ صاحب شہادت بیان کی ٹائم کٹا چڑیا کوئی اکھ نہیں سیخ کٹا چڑیا میں کسبیا بال سن کے بچار پھر میری تقریر تو نہیں آیا میری تقریر تو اس تو بعد وہ نہیں آیا کیوں کہ وہ سی امام حسین رو کہ ہائے ہائے ہے بہڑی ہوئی یار آخری نال دسو جب رونا آتا ہے اسی گل تا کہ یار ہاں بنیا ہونا نال ہائے افسوس کی بنیا کی ہائے وہ کاش کے نہ ہوں یہ بتا تونا نکلنا تے رونے نہیں نکل دے کہ بندہ سوچے کہ مسائل کمال نہیں کر سکتی تاہ بھائی واہ ایڈا صبر ایڈا حوصلہ امامے والی مقام ہو کمال تو سب کو نکل ہوں اس طرح جو بیان ہوونا آئے آنا سچی بولیا جی ظاہر اگلے کا خیال ہی وہ جڑ اگلے دا خیال جڑنے کہ اتنے آ کچھ توبہ توبہ کرو یہ ہو امام توبہ پتھر جب یہ اندر خیالات اٹھن گے اس لیے تو سونا ایو افسوس سمت تھے جڑی انج ایڈے وڈے بندے کی قربانی نو افسوس تے ایک نہ ہوا کام سمجھ کےوے حال ہوئے ہویا تو کی ہوا میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے امام پاک کے جانتے سن کہ یہ روا مقصود یہ امت مستفا سرکار دے اندر اس کام کی اجازت ہو جہی قوم اپنے شہیدوں سے افسوس کر دی ہے یہ تو شہید والے پاس آئی نہیں ہوتی یہ تو قانون ہے امام پاک کے جانتے سن انہیں فرمایا یہاں دیا نیت یہ ہو رولا رونا رنگ جما ہے لفظ لکھے کھڑے نے رونے رولانے سے رنگ جمانا تو فرماندے نے اس کی شناعت میں کیا, کیا شبہ ہے اس دی برائی کی شبہ ہے کون شک کرے گا کہ بڑا بہلا کام اسلام شہیدان نے ذکر اس رنگ چ کرنا تے اس طرح کرنا تے اس مقصد نال کرنا کہ رو لو امام فرماندہ ہے اس کام دے برے ہونے کی کنو شک ہونا امام پاک ساڈے ملوڈیا نہیں جاندے. جے جاندے ہوندے دے سمجھ جانتے جی جانتے ہوں تج نہ یہاں ملوڈیا تے پاک کے عبادت ہے یہ مطلب ہے امام صاحب یہاں ملوڈیا آرے پاسے نگاہ نہیں فرمائی اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں جیڑی گل ہے نا جھوٹیاں دی اے تے روایت کی اے تے اخیر ہوئی پئی ہے تسان ایک دا بیان دوجے ملتا نہیں ویکو گے واقعہ بہ میں ایک ہونا ہے بیان نہیں لیں گے یہ جھوٹ دی بڑی بڑی نشانی ویشانی ہوتی سرکی زبان سریکستان اس علاقے شہادت پڑھنے والے قاسم گیڈی قاسم انہوں آدھے قاسم اویسی وہ او مشہور ہے جدھر جیسے ادھر شیر شبیل شاہ نہیں اوے شہادت پڑھنے اس علاقے قاسم اویسی مشہور ہے کھ نہیں پڑھیا سوروں دی واہ تھی نات خان نا ناتا پڑھ لینا سی اتوں نے ادھر روک جو کیتا ہے تو انہیں ویکیا کہ قوم علم والی ہے شور والی میں امام بانی جا سک وہ تر پیاسے کام سے دجے <کمتے> <دوجه> نمبر سے <تے> مخدوم جافر قریشی کل آ شور کوٹ ایلان میرے تو بعد ہوا بھی <وی حضرت صاحب تھے پی پل آتے پے نے <پہنے> میں <مائے> جا کے سپیکر چھ... <تصفیقا> کھویا کھو کے میں جا جڑا کی تقریر سنے گا نکاح ٹوٹ جان گے سب لانتی بئی مان جریا جی آرام جی فتوا دیتی جانا میرا دسنا کام جتنا وہ ہوں اندھی کیسٹ اویسے لگی کئی اسے جلسے اسی تھان سے جیسے میں تقریر کرنی تھی میرے تو پہلو کیسٹ لگی کری قاسم تے کاسم ہوئے میرے مالک لگتا کہ اندر پیو ان ماں تین کٹھے بہ کے جو من چیا روایت لکھی گئے ہاں مراٹیا نے باقی ہوں روایت بیان پیوی ایک روایت سنو روایت ہوں انداز میں کی اپناوا جی اپنایا تے نو اپنایاکرا نیشا دی دکھ ہاں اگوں گل کر کے گل کر کے نا تے اگوں پھر تے او رون دی آواز اگے نال کٹ چڑنی آپ ہی تاکہ اگلے جناب جڑے نا اگلے نہیں بھی رونا ہوتا تے ڈھائی نکلی ہی جان کسی پاس اس رنگ جناب ہوں بیان کرے علی اکبر سرکار دی شہادت بیان ہو جام پور کے جام پورا ڈراگا بھی خان وہ میرے مالی کام جیت میں کوئی ایک ہوے سچی کھا میں آ بہت بیان نہیں علی اکبر دی شہادت بیان بھی ہوتی تکیہ کلام فیازو فیاض فیاض کا مطلب ہوں بہتا دا پیسہ جا بہتا دے نا فیاض کہ جان فیاز آٹھی آؤ بیٹھے علی اکبر سرکار तलवार उठाइए शेर पुत्र में मैदान छट के नसगा अगले बुर्का बुरका पोशाया आ गया <laughs> आन के पुछद पुत्रा تیرے لڑنے قربان علی اکبر پوچھتے برخا پوشا لے؟ دس دن میں جان شریف تویا بچڑا وہ میرا سی دوتر نجف شریف تویا بچا تری دا منصف تھی تے میں بہو جنگاں لڑیاں پر لڑیا پانی پی خدا کی قسم کر کے نہ لانتی تماشے اس لانتی قوم دا کام ہے جی اٹھی ہو تو ملونا کام ہے جڑے وہ سنتے تے تو چک چکتے ہیں ہاں پھر تسا رہ دریا نزدیک میں دل جنگ دا <تصفح> <تصفح> پوتر, آ جنگ دھی کیا آ کے پتر میں ہے در نجف تو آیا کڑا اچھا آلم لکھتے ہیں کہ نجف امام سرکار کی قبر آئی کو نہیں. اگلے دیر کی صحیح والا میم بلا ماں میں کھڑا یزید دی فوج کوڑ ویخو یزید دی فوج جڑے نٹھا ہے نا علی اکبر دی تلوار چلتی انہیں آخیا ہوئے یہ برخا پوش جڑا آیا کھڑا ہے خود ہے در سی اے یہ برخا پوش ہے در آیا کھڑا ہے یعنی یزید دی فوج نو بھی برخا پوش نظر آ گیا وہ میرے مو... یعنی یزید دی فوج دیکھ رہی ہے کہ برخا پا کے مولا علی آیا کھڑا ہے تو ہوں میں پوچھنا بھائی پتہ بھی لگ گیا اونا نو پتر نو بھی پتہ لگ گیا کہ میرا باپ ہی آیا کھڑا ہے تو یہ یزید دی فوج نو پتہ لگ گیا ہے درے کرار ہی آیا کھڑے میں تو ہوں برخے پان دا مقصد ہی تولا عالی سیٹا ہی آ کھان قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں جام پورے کہڑے خنزیر ہون گے جہے اندر جلسے سنن وچ بیٹھے واہ واہ واہ صدقے صدقے حیاتی ہو بھی دعا پہ ہزار ہوا کہ حضرت صاحب تو امام اہل ہلے سننا جی رہی جھوٹیاں روایت قسم خدا دی کر کے آنا تے دی اخیل کر چڑھتے ہیں لال امام پہ سد کے جا سارے بوئے بند چکن میں کل چٹ کھلی انہیں آخیا جی امام دی شہادت سنا وہ جد میں نا تنا خدمت ہوتی ہے اس قوم دی جہی دین شہید کی بیٹھی تو میں بیان کرنا بھی دین انج شہید ہویا پہ وہ آتے ہیں دین دی شہادت بیان نہ کر تو امام حسین بھی کر بے جے دیت دی دین کرنا کاتل چھ مینو چیٹ لکھی پولا میں بایا کیا میرا سٹیرنگ مڑن والا ہے ہی نہیں تو کدھر بولنا چاہتے تھے میں اکیلا وہ جی آ شہادت لیاؤں بے جے دین دی شہادت بیان کرنا تو کاتل چواں جدو انہوں نے مینو چیٹ لکھی ہوا پولا میں بائی فرنے کیا میرا سٹینگ مڑا ہے ہی نہیں تو کدھر مڑنا چاہتے جی میں کہ میں آہادت لوا لیا بہت شہادت کا خیال ہے کہ میں ہوں تھانے لے جانا ہوں شہید ہو جانا چار گلیں یہ سمجھانا یہ تھا سکے سویرے اندر آپ شہید تری دار تین امام شہادت بھی پی تب شہید ہونے کے جلدی کیوں نہیں رکھنا ہے امام پاک دا کسا تمام ہویا ہو گیا تیری ساری کہانی بھی شروع نہیں ہوئی وہاں دا کسا تمام ہویا تیری سا کہانی شروع بھی نہیں ہوئی جی شروع کرنے آپ کفر کی کہانی رو بہنیا تو رونا نہیں مکتا تیر کے لے جانا چاہنا امام حسین دے چاہتا تھوڑا یا میں بخر میرا سے سد ہاں سدھے شاہور سد میں اللہ تعالی کے فضل لال شریعت جاننے والا میں کمت نہیں آوا گا امام علی مقام دا میرے تقریر خطاب دے اندر سمن دکراوے گا تو اس رنگ, رنگ چمام کی عظمت بیان ہو آخری گل آپ تو پوچھا گیا کہ مجلسہ میں جانا کیسا ہے تو جیڑا جہا مجلسے مجلس جانا دے بارے کی حکم ہے امام تو پوچھا گیا محمد خان ات عجیب گل ہے وہی محمد خان جنہیں چھی آخیا جایا کرو انتاور ادویا شریف دا ترجمہ کیا اربی عبارتوں سے فارسی تو اردو یارو ایمان نال دسو کہ میری نگاہ تے فتوا آ گیا ہے تو جا ترجمہ کرنے والا ہے پر آیا ہے جب نفس لانتی سوار ہو گئے نا اس اسے قرآن نہیں سامنے آتوا کیا سامنے آ رہے اسے فتو ادبیا چویچ آپ تو اور تیچ تیئی فتور ادبی آخر آخر چ یہ مسئلے آپ تو پوچھے گئے ہیں آپ سرکار نے وہ وضاحت فرمائی کہ جو مسلمان سنی مذہب حنفی کا پابند ہو وہ شیعوں کی مجلسوں میں شرکت کرے ان کے جلوس کا انتظام وغیرہ اس کے بارے میں کیا ہے آپ فرماتے ہیں مجالس سے ہاں رفضی سے مجلس شریف پڑھوانا حرام نبی پاک سرکار دی محفل اونوں سدنا ملاد دی اگے مجالے سے روافظ اور ان خرافات میں شرکت حرام ہے شیا دیا مجلس میں شرکت حرام جڑا ملا آرام کرنا بھی حرام اس اللہ تو فتوا لینا حرام ان مفتی سدنا حرام اگر سدو تو مفتی دا مانا مفت خورا کرے آجے مفتی دا مانا فتوی دا بھی ہے مفتی دا مانا مفت والا بھی ہے اے امام اہل سنت نا حوالے میں تھوڑی جہی گلوں تمہیں سمجھا دیتی ہیں یہ رسومات بارے تاکہ ساڑا مذہب حق او جا غلط شیطانی ملاوٹوں تو محفوظ ہو جائے آخر دعونا ہو